بس اللہ, الرحمن الرحیم اللہ, صلی اللہ علی محمد و رحمۃ محمد اللہ وحمۃ اللہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صُہ شاہ تمام سامعین خان گرامی برادران سب سے نباپی کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شریف میں سے نمبر چار اور لیگ ایک سو بائیس شروع سے تک کے درست کی تعداد دیں دعوت شریف کا اور ایک سو اوراد فتھیہ کے توضیحات میں دس نمبر بائیس آج کے درس میں جو ہے چونکہ اب اونکیلو میں ہے ابراد فتح میں کل پچاس لا الہ اللہ ہے اس کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کے صفات اسم الحصنہ ہیں تو ان میں ساتھ جو ہے سینتالیس ون فورٹی سیون جو ہے لا اللہ اور اس کے ساتھ جو دعائیہ کلمات, کلمات ہیں اس کی توضیح جی اب لوگ کو اس میں ہاں جی شروع کر رہا ہوں تو یہ دعا کلمات جو ہے یوں ہیں آج کے درمی چار سالیس اولیس ایک سو بائیس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے لاء صاحب الوحدانی طلفردانی قدیمی عطل قدیمی الابدیہ لدنولا ندنولا ضد ولا ند ولا ولا شریک یہ مقدس دعا ہے ہاں جی اس میں اللہ تعالیٰ کے ذات صفات اور اس کے بیان ہے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے بنے تو اس میں جو ہے کل تین پیراگراف ہیں کہ ایک تو لا اللہ دوسرا صاحب الوحدانیت الفردانیۃ القادمیۃلاضیلََََطلاََََََََََودیہ تیسرا ولا شف ولا شریک تو ان میں سے پہلا لا الہ اللہ اس مقدس جملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مختلف مقامات پر تھوڑا بہت توضیع بار بار دیتے آیا ہوں تو ابھی ضمن جو ہے فی لا نہیں ہے نہیں کوئی نہیں ان اس کو عربی نہ ہوئی سلام میں لائے نفی جنس بولتے ہیں یعنی جنس الٰ کے نف کے جاتے ہیں یعنی کوئی معبود نہیں اگر ہے کوئی ذات عبادت کے تو صرف اللہ ہے یہ مراد الٰ کے معنی معبود ہیں یعنی ایسی ذات جس کی پرستش کی جائے ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے معبود ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو الہ کا یہ معنی ہے اللہ کو حرفنا بولتے ہیں اس کا معنی ہے سوائے مگر کے معنی میں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی پرست کے لائق نہیں ہے کوئی ذات جو عبادت کے لائق ہو اللہ اگر ہے اس کا انعت میں کوئی ذات عبادت پرست کے لائق اور اس کی جو ہے ہر ہر حکم پہ بلا چوم چرا ہاں جی تاب کے حقدار ذات کوئی نہیں اللہ, اللہ سوائے اللہ تبار و تعالیٰ ذات اللہ ہاں جی جو ہے یا اللہ جو ہے کیا ہے تو اللہ اس کائنات کے خالق یکتا رازق و رب و مالک و آقا کا علم شخصی ہے یعنی اس کا معین مشخص نام ہے منطقی صلاح میں جز حقیقی ہے یعنی ایک معین مشخص ذات کے نام ہے جو صرف اسی ذات پاک پہ دلالت کرتی ہے جو کہ اس کائنات کا خالق ہے رازق ہے رب ہے مالک ہے آقا ہے حاکم مطلق ہے سب کچھ اس کا وہی ایک ہی پاک ذات ہے اور ایک ہی یکتا ذات واجب الوجود ہاں جی ایک ہی ایک ہے اور یگتا ہے اس کا کوئی جس نہیں ہاں جی کوئی اور جو مرکب نہیں وہ یکار ہے بے مثل ذات ہے اور وہ ذاتِ واج الوجود کا نام مقدس ہے اللہ تو لا الہ اللہ کا معنیٰ بنے گا کوئی معبود نہیں شوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جی لا اللہ کوئی معبود نہیں شوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے تو اس مقدس کلمہ کو یعنی لا الہ اللہ کو کلمِ طیبہ و کلم توحید کہتے ہیں اسلام سلام ہے جس کی تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے امت کو تبلیغ کی ہے سب کچھ مقدس کلمے کی پڑھنے کو پڑھنے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے سے شرک کے نفی ہو جائے ہاں جی جو قومیں جو امتیں اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پرش کر دیتے اس کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے زبان مبارک سے یہ مقدس کلمہ امتوں کو سکھایا کہ وہ لال کا اقرار بھی کریں اور دل و جان سے اس پر ایمان بھی لائیں تو جو ہیں تو جس کی تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنی امت کو تبلیغ کی ہے اور عقائد میں سب سے اہم و بنیادی عقیدہ اسی مقدس کلمے پر یعنی لال اللہ پر پختہ ایمان کے ساتھ اقرار ہے عقائد میں سب سے اہم ترین عقیدہ اللہ پر ایمان لے اس مقدس کلم لا لہٰ کے سوا کوئی پرستش نہیں اسی بات کو دل و جان سے مانا اس مقدس کلم پختہ ایمان کے ساتھ اقرار ہے اس مقدس کلمے پر ایمان لائے بغیر ہرگز نجات ممکن نہیں ہے یا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کسی کے لیے جہنم کے کہ نجات ممکن ہے اور نہ وہ بندہ جنت میں پہنچ سکے اس مقدس کلمے پر ہی غیر متزلزل غیرمتزلزل عقیدہ رکھنے سے شرک جیسے ظلم عظیم سے نجات مل جاتے لا الہ الا اللہ پر غیر متزلزل اور مضبوط عقیدہ رکھنے سے ہاں جی شرک جیسے جو ہے ظلم عظیم سے جو ہے انسان کو نجات مل جاتے تو آپ یہ سمجھیں یہ کتنا عظیم جو ہے مقدس کالم اللّہ قرآن فرما الن اللہ یا فر ایوشر کبھی بھیا خر ماد نظال الن اللہ یا پھر اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی نہیں بھاشے گا اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جسے شاہی بازے گا لِہ مشرک کے لئے نہیں بھاشے گا لیکن یہ عظیم ظلم جو شرک ہے اس سے نجات کا واحد طریقہ اللہ الہ اللہ کی بامعارفت ہاں جی ایمان اور اس پر یقین اور اقرار ہے باقی تمام عقائد کا ردبہ جو ہیں اس کل میں توحید پر اقرار و ایمان کے بعد ہے فی اللہ پر ایمان لیں فل قیمت پر ایمان لائیں رسلوں پر ایمان لائیں ہاں جی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں نبیوں پر ایمان لائیں پھر جو ہے ہاں جی پھر اس کے بعد جو علیہ السلام آتے ہیں الوید آتے ہیں دوسرے جو بنیادی اسلام کے عقائد لہٰذا ان تمام عقائد کا رتبہ جو ہیں اس کل توحید پر اغرار و ایمان کے بات ہے اللہ ایک اس کے سوا کوئی پرشش نہیں تمام عقائد کی جان یہی ہے باقی سب اس کے ذیلی عقائد ہیں اس کے بغیر باقی ایمانیات پر ایمان بے سوت و بیوانہ ہے اللہ کو نہ مانے ایک اللہ کو نہ مانے, مانے ایک اللہ کی پرشش نہ کریں اور لیکن جو ہے خیمات کو مانتے ہیں فرشوں کو مانتے ہیں انبیاء کو مانتے ہیں اللہ کے نابل خود اللہ کو نہیں مان رہے ہیں نا دوسرے الفاظ میں تو پھر ان ایمانیات کو کوئی فائدہ نہیں لہذا جو اس کے بغیر لال اللہ پر سچی ایمان اور ارقرار کے بغیر جو ہیں جو دوسرے جو ایمانیات پر ایمان بے سوت و بیمانہ ہے اصل یہی ہے یہی ایمان ہے لہذا سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھیں ازان گرامی اس لیے لا اللہ کی پڑھنے کے لیے شریعت میں بہت زیادہ ثواب اللہ کے پیارے نبی کے زبان سے نقل ہوا فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ کا وید کرتے ہیں اس کے جسم سے سچائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کے معنی مخم ذہن میں رہ کر ہاں جی ایک ایک اسی معنی کو کہ ایک ہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی پرش کے لاغ نہیں کے لا صرف, صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات اقدس سے اس ایمان پر اس اس بات کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے لال اللہ جب پڑھتے ہیں بندے مومن فرماتے ہیں اس کے جسم سے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح موسم خزان میں جب ہوا چلتی ہے تو درختوں سے پتے جس طرح گرتے ہیں ہاں جی تو جس طرح گرتی اس طرح بندے مومن کی جسم سے گناہ گرتے حدیث میں آتا ہے جو سا لا الہ اللہ اللہ کو سو مرتبہ پڑھیں فرماتی ہیں تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا ہاں اگر کوئی بندہ سو سے زیادہ پڑھیں تو اس کا ثواب اس سے زیادہ پڑ جائے گا ہاں جی تو حتّہ پیارے نبی سے پوچھیں لگ نبی جنگ بدر میں شرکت کرنے والے شہدا کے ثواب کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی ہے کوئی عمل ہے آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کو سو مرتبہ غرت کریں تو اس کا ثواب صاف سے زیادہ ہے تو پھر فرمائے اگر کوئی تو اس لیکن اگر کوئی اس سے بھی زیادہ اسی کو تو لکھنی بات ہے اس کا ثواب اس سے بھی بڑھ جائے گا لہٰذا ارجان گرامی یہ لا الہ الا اللہ ہیں اسلامیر کبیر علیہ الرحمٰن ملک الجبار کی مقدر دعا کے اندر لا الہ الا اللہ پچاس مرتبہ دہرایا ہے ذکر فرمایا تاکہ ہمارے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائیں کہ وہ اللہ جس کو میں مانتا ہوں واللہ جس کے سامنے میں سرو سجود ہوتا ہوں وہ کیسا عظیم ماللہ حال اللہ کی اللہ کے بعد اللہ کے کوئی کوئی صفات بھی ساتھ ذکر ہے ہاں جی کوئی نہ کوئی اوثاف جملہ جلالی جمالی کمالی بھی ساتھ ساتھ ذکر ہے اور تاکہ جو ہے ہمیں پھر خلم توحید کے کے ساتھ اللہ کو اس کے صفات نام سے بھی پکارا اس کے صفات پر بھی ہمارے ایمان پختہ ہو کیونکہ صرف ذات پر ایمان ہے صفات پر بھی ایمان لازم اور ہے اللہ تعالیٰ کا لہٰذا رضان کرم اس مقدس کلمے کو پوری توجہ سے پڑھا جائے اس کے بعد یہ پہلا ساتھ ہے ایسا لا الہ الا اللہ آگے صاحب الواحدانیت الفردانیت الازلیت عطلاۃبلیہ تو اس مقدس پیراگراف کی جو ہے توضی ہاں جی اس میں لفظ صاحب الواحدانیت تو صاحب کا معنی ساتھی دوست مالک اور صحبت کے معنی صاحب صحبت و صاحب کے معنی ساتھی کسی کا یہ معنی کے القام و جدید میں اور عربی لغات ہے اسبہ شیعہ یعنی جا لو لہو ہنج صاحب جس کے معنی کہ عرب جب بولتے ہیں اسبا شیع تو مطلب کہ اس کے معنی جال لہو ہُو لو صاحبان یعنی ایک چیز کو دوسرے کا ساتھی بنانا سا صبح ایک چیز کو دوسرے چیز کا ساتھی بنانا ممتاز مختار الغط پہلے جو معنی ہے وہ القام س جدید نے یعنی جو ہے اس دعا میں جو ہے صاحب معنی ساتھ ساتھ ہونا مالک کے معنی زیادہ مناسب ہے جب صاحب الوحدانیت ہے اس دعا میں تو یہاں پر جو ہے ان معنی میں سے جو معنی زیادہ مناسب ہے وہ ساتھ کا معنی ساتھ ہونا مالک کے معنی زیادہ مناسب ہے یہاں پر تو صاحب الوحدانی ہاں جی لا اللہ صاحب الوحدانیتی وحدانیت یعنی اکیلا ہونے کی حالت وحدانیت الگ الوحدانی یعنی اکیلا المنجد میں لکھا ہے اور وحدانیون و وحدانیتن یہ منصوبۂ الواحد ہے یعنی اکیلا و تنہا و یکتا ذات والا یہ تو جی بندا کے لکھے اشراک ہاں جی وحدانی یون و وحدانیتن کا معنی بن جائے گا چونکہ جب میں صاحب الوحدانیت ہے نا تو اس کے معنی ہے نہیں یعنی الواحد یعنی اکیلا و تنہا و یکتا ذات والا اللہ اکیلا ذات تنہا ہے وہ یکتا ذات والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساتھی نہیں اللہ فرماتے واحد تو ہاں جی یعنی محصلا راغب جاربی قرآن لغت ہے تو میں الواحد کے معنی یگانگت کے ہیں اور واحد در حقیقت وہ چیز ہے جس کا قد ان کوئی جز نہ ہو کہتے ہیں واحدۃ جب بولتے ہیں تو وہ چیز ہے جس کا قطن کوئی جھزنی ہے جیسے ہم انسان ہیں ہمارے جہات ہاتھ پیر ہے سر ہے پاؤں ہے سر بہت حجا ہے ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں واحدانیت مرت واحد ہے اللہ اس کے معنیٰ ہے ایسی ذات ہے جس کا قطن کوئی جھجنا تو اللہ واحد یعنی اس سے وہ ذات ہوتی ہے جس میں تجزی یا تقسر ناممکن ہے یعنی اس کا جو ہے جس جس میں تاثیم کرنا اور اس کے بہت سے اعضاء اور حصے ہونا یہ ناممکن ہے اللہ کی کے ذات کے لیے وہ ایک ہی ذات ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے ہاں جیسے انسان اکثر سمجھنے کے لیے جس انسان کے روح ہمارے جسم کے اعضاء ہیں ہاتھ ہے پیر ہیں ہاں جی اس طرح سر ہے مختلف اعضاء لیکن اللہ تعالیٰ لیکن ہمارے روح کے لیے نہیں ہے ہمارے روح, روح کے بھی ہمارے روح کے بھی کوئی اعضاء نہیں ہے ہاں جی ایک مجرد جو ہے شہر امر رب سے پیدا ہوا ہے روح ہاں جی تو لے جو ہے روح کی کوئی اذانی ہے تو یہ ہمیں اللہ کو سمجھنے میں مدد دیتی روح کے ہمارا جسم جی طرح یہ سارے جو ہے افزانی ہے روح کے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے ہاں جی واحد ہے واحد تو مطلب کیا ہے اس کے ذات کا کوئی جس نہیں ہے کوئی جز ہو ہی نہیں سکتا اللہ واحد سے ملاتے وہ ذات ہوتی ہے جس میں تجزیہ تقسر ناممکن ہو اور الواہد کا معنی ہے اکیلا کے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں واحد کے معنی. یعنی احد کا لفظ صرف لیکن کہتے ہیں الواحد کا اکیلے کے معنی میں غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن احد ان کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے ہاں جی؟ لیکن احت کا لفظ کہتے ہیں اسے اللہ صرف یہ اسی لفظ سے مشتاق ہے ہاں واؤ کو ہمزم میں بدلا ہے لیکن یہ لفظ آحت کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے اللہ کے غیر کے کلّہ و حد کا ہو اللہ, اللہ ایک ہے اکیلا ہے جس کا کوئی جوس نہیں ہے ہاں جی تو بس جو ہے صاحب الوحدانی لا الہ سال وطن یعنی کیا ہے ذات کے لحاظ سے یکتا ذات والا اللہ تعالیٰ جو ہے ذات کے لحاظ سے یکتا ذات والا ہے اس کا کوئی مثل کوئی شریک نہیں یعنی اس کی ذات یکتا ہے اور اس یعنی اس کا کوئی جش نہیں حصہ نہیں اور کاثرت اس میں نہیں پائی جاتی ہے اور اس کی ذات میں کسی بھی قسم کی دوعیت کی گنجائش نہیں ہے جیسا ہمارے جسم آزاد ذہن اللہ کے اللہ کے وجود مقدس میں کسی بھی قسم کی دوحیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اکیلہ ہے تنہا ہے ہاں جی اور احد ذات ہے ہاں جی جس کے جو اللہ کے سر پر نہیں بولا جاتا ہے تو یہ مبارک دعایہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ذات صاحب الوحدانی یعنی ذات کے لحاظ سے یکتا ذات والا ہیں صاحب یعنی یکتا ذات صاحب یکتا ذات تو صاحب یکتا ذات جو سے سادہ تجمہ ہے کیا یکتہ ذات والا تو آج کی دس میں ہم یہیں پر اتفاق کریں گے اور مزید آ گیا فاندانی اور قدیمیت و سال توضیعت ان والے درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے